آپ تعریف بیان کریں نا نہیں آپ بتائیں گے یہ سلی بات نہیں کل و بدت دلال و نار ٹھیک ہے یہی حدیث آپ کی بنیاد ہے جو بھی بدتیں اب میں بھی ثابت کروں گا کہ صحابہ کرام نے بھی آپ پہلے تعریف بدت کی تعریف کریں اور بدت پر گفتگو ہوگی پھر ہم مولد کی طرف جائیں کیونکہ میں سمجھتا ہوں یہ بہتر ہوگی میں تو اسلام کی بات کر رہا ہوں میں کسی غیر اسلام کی بات نہیں کر رہا اولڈ ویمری بھائی قرآن پر حرکات لگانا کیا یہ اسلام کے اندر ہے یا نہیں ہے انٹرنیٹ پر بیٹھ کر بات کرنا اذان کرنا معزن جب ازان دیتا ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معزن نے کبھی استعمال کیا سپیکر کو کبھی کوئی انسٹرمنٹ کو استعمال کیا تھا بتائیں نا آپ کو تو ایک, ایک جو ہے نا میں حوالہ دوں گا اور میں آپ کو دعویٰ کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں انشاءاللہ بخاری شریف سے میں ثابت کروں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور کے اندر قرآن کتابی شکل نہیں تھا یہ سعیدنا عمر فاروق اور سیدنا ابو بکر صدیق ردی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور میں گفتگو ہوا تھا آرنجیز آپلز کو کمپیر کر رہا ہوں دین دین ہے کیا اللہ کی عبادت دین نہیں کیا قرآن دین کا حصہ ہے یا نہیں یہ آپ بتائیں آپ بتائیں نہ کیا قرآن پر یہ اللہ کے دین کا حصہ ہے یا نہیں یہ آپ بتائیں اگر ہے تو پھر اس کا کتابی شکل اس کو بھی بدت آپ کو ماننا پڑے گا اس کے بعد آپ کو حرکات کے بارے بھی بدت ماننا پڑے گا اور جو نقطے لگے ہوئے اصل قرآن کے اندر فصل عربی جس کو کھلایا جاتا ہے اس کے اندر نقطے بھی نہیں لگے تھے یہ بعد میں آئے تھے اس کو بھی آپ کو بدت ماننا پڑے گا اگر آپ بدت ہسنا کے لائق نہیں تو پھر میں سوال کرتا ہوں آپ کے مفتی بن باز نے اپنی فتح کی کتاب میں لکھا ہوا کہ مسیار جائز ہے میں آپ سے چیلنج کرتا ہوں مائک کو چھوڑے لیا ہوں میں آپ بتائیں قرآن و حدیث سے آپ مسیار کو ثابت کریں قرآن حدیث سے آپ نے مثار کو ثابت کرنا ہے تو میں مائک فری کرتا ہوں دوسرے بائیک کے لیے تو پھر انشاءاللہ شاء سے آپ نے میرے پہلی راؤنڈ کا سوال کا اب تک جواب نہیں دیا میں پھر آپ سے کہوں گا ابن عبد الوہاب نجد نے اپنی کتاب کے اندر موضوع حدیث کیوں استعمال کی جب حضرت آدم علیہ سلاۃ وسلام کو مشرق کیوں کہا استغفر اللہ عظیم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ مغفرات و اجمعین جٹ بھائی جگہ چلے گئے یہاںس مین صاحب آپ تھوڑی سی آئس رکھیں اپنے سر کے اوپر اور تھوڑا دماغ کو ٹھنڈا کریں آپ بڑے غصے میں نظر نظر رہے ہیں اولڈ میمری بھائی یار یہ کیسی آپ بچوں والی بات کر رہے ہو کہ انٹرنیٹ کا استعمال کرنا یہ بھی کیا بدت ہے یہ مینز ہے اگر آپ انٹر اس, اس کو عبادت سمجھ کے کریں کہ اس کے سوا کھو ہی نہیں سکتا پھر یہ بزنس بن جائے گی یہ مینز ہے جس طرح اگر آپ پہلے اونٹ پر سفر کرتے تھے اب ریل گاڑی نکل ہے تو ریل گاڑی جو ہے یہ مینز آف ٹرانسپورٹیشن ہے اگر آپ سمجھیں گے کہ ریل گاڑی جو ہے اسی کے اوپر سفر کرنا جو ہے وہ حج کے لیے جانا جو ہے وہ, وہ جائز ہے وہ زیادہ عبادت والا ہے تو وہ پھر بزنس بن جائے گی سمجھ آئی نا تو یہ آپ بچوں والے یہ آپ کے کوشچن سارے بچوں والے ہیں لگتا ہے آپ کو کسی نے کافی پمپ کیا ہوا ہے اور اس پمپ کی وجہ سے آپ جو ہے وہ ادھر ادھر کی جو ہے وہ باتیں مار رہے ہیں یہ کوئی کوشچن تھوڑی ہے کہ جی یہ بتائیں کہ اب ٹرین پر سفر کرتے ہیں اب انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں تو کیا یہ بھی بدت ہوگی یہ بدت نہیں ہے بدت کیا کام ہے وہ کام جس کو نیکی سمجھ کے کیا جائے جو رسول اللہ کے دور میں نہیں ہوتا تھا اور اس کو نیکی سمجھ کی سمجھ کے کیا جائے تو اس کو کہتے ہیں بدت تو میرا کوشچن یہی تھا کڑی نجات بھائی سے کہ کیا انہوں نے کہا کہ اس دن کو اللہ تعالیٰ نے مبارک دن قرار دیا حضرت عیسیٰ کی پیدائش کو تو کیا حضرت عیسیٰ نے یہ کرسمس منائی تھی کھڑی نا جات بھائی انہوں نے کیا اس دن کو منایا تھا تو یہ تو وہی بات ہوئی نا کہ مان لو ہے جلی ففے کٹن تو جس کو جس کے لیے اتارا گیا ہے اس کو تو پتا نہیں ہے لیکن جو ماننے والے ہیں ان کو پتا چل گیا تو یہ میں نے ارض کرنی تھی تو بہرحال آپ جو بات کر رہے ہیں تو بعض بات بھائی ان کا نام ہے آپ نے پورا نام لینا کہ محمد بن عبد الوہاب کی بات کریں ٹھیک ہے اگر آپ ہمارے کسی علماء کی بےزتی کریں گے ہم آپ کی علماء کی بےزتی کریں گے آپ ہمارے علماء کو گالی دیں گے ہم آپ کے علماء کو گالی دیں گے تو یہ چیز جو ہے نا یہ ساتھ چلے گی آپ کے ساتھ ڈنڈا دو ڈنڈا لو ڈنڈا لو ڈنڈا دو گی تو یہ ہو گیا یار یار آپ سارا دن اور ساری رات بیٹھ کر جہاں اولیا اکرام کو گالیاں دیتے ہیں تو سو آپ کو نہیں پتا چلتا کہ آپ کے کسی بابا داتا کو گالی دی جائے گی آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے بھی کوئی بزرگ ہیں ہمارے عبد آپ کا پورا نام لے تین تین بڑا مرچا لگی ہیں سنی سین آج تو تم پوچھلتے کھلو گے نہیں میں ویسے ہی روم میں آیا تھا میں کا پتا کر کے ہوں کھڑی نا جتنے روم کھولا ہوا ہے ادھر کیا ہو رہا ہے کون وہ حرام کی اولاد کون تھا یہ انہوں نے کچھ لکھا ہے بائی عزیز بستانی کے بارے میں کیا رہے آپ اچھی بات نہیں ہے یہ کئی لوگ ان کو مانتے ہیں آپ سے آپ سے گسے ہو جائیں گے وہ بائی عزیز بستانی کو کسی نے حرامی نہیں کہا کیوں بھی کسی نے کہا ادھر ان کو ہرامی بھائی میں ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا اور آپ نے تو یہاں پہ سب کچھ درم برم کر دیا تو آپ ایسا مت کریں میری آواز آ رہی ہے اور اسپیکٹریٹر چلا گیا اسپیکٹر چل گیا نا اسے میں نے دلیل بھی دی ہے میلاد کی لیکن وہ پھر بھی نہیں مانا بٹ ریالٹی پائی ویلکم ٹو دا روم میری آواز آ رہی ہے تو بتا دیں میں اسے بلاتا ہوں اسپیکٹریٹر ہوں نہیں اسے جو ہے نا وہ ہے تھوڑی سی میں بلاتا ہوں اسے کدھر گیا وہ چلا گیا آف لائن ہو گیا چلیں رہنے دیں آ جائیں جی جس کی بھی باری تھی میں ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا مجھے نہیں پتا کس کی باری ہے بسم اللہ الرحمن وحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی ایسمین بھائی آپ نے مطلب جو آپ نے سوالات کیے ان کی میرے خیال میں مدلل جواب تو اسپیکٹر صاحب ہی دے سکتے تھے اور دے بھی رہے تھے لیکن ان کو یہ جمپ کرنا اور گانیاں دینا یہ اچھی بات نہیں ہے دلیل کے ساتھ اور لاجک کے ساتھ بات کی جا سکتی ہے بیٹھ کر یہ کوئی بحث یا اس کی بات نہیں ہے کوئی جنگ یا وار نہیں ہے ایک علمی گفتگو کی جا سکتی ہے اس پر بات ہو سکتی ہے دوستوں کے درمیان آپ نے کاپی کر رہے تھے رونگ تو یہ مطلب صحیح طریقہ نہیں ہے جو انہوں نے سوال کیا کہ جو آپ نے سوالات کیے کہ جی کیا نیٹ یوز کرنا بھی پھر بدت ہو گئی پھر ٹرین یوز کرنا بھی بدت وہ ہے جو دین سمجھ کر کام کیا جائے بدت کا کا ترجمہ یہ ہے بدعت کا مطلب یہ ہے کہ جو کام دین سمجھ کر کیا جائے دین میں شامل کر لیا جائے اس کام کو وہ بدت ہے اب اس چیز کو کون بیدت دین سمجھ کے کر اسپیکٹریٹر بات کرنے کہا تھا کہ آپ بالکل اسپیکٹریٹر بھائی نے بالکل بدتمیزی نہیں کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ آپ نام پورا لیں محمد عبد الوہاب جو ان کا نام ہے وہ لیں آپ پورا آپ ان کو آ, اس طرح نہ کہیں کہ وہابی بھی نجدی تو انہوں نے کسی کو برا بھلا نہیں کہا تھا اور دوسری بات آپ اس چیز کو پروف نہیں کر سکے اور اس چیز بارے میں آپ نے کوئی جواب نہیں دیا کہ صاحبہ رضوان اللہ اجمائن میں سے کس نے اور کن ہونے اور, اور تبا تابعین میں کن نے میلاد شریف کو منایا تو اس بارے میں میں بھی نہیں جانتا تو میں جاننا چاہ رہا تھا لیکن آپ نے اس کا جواب نہیں دیا اور یہاں ایک نئی طرف بحث چل پڑی تو بہرل آپ آ جائیں جی میں, میں آپ کا جواب سننے کے لیے بی, بیٹھا ہوں جناب نیتا پلیز آ, میں مائک کر رہا ہوں. لیکن پلیز گالیاں کسی کو نہ دے السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکات <coughs> میری آواز آ رہی ہے آواز تھوڑی میری کم آئے گی کیونکہ میرے اس کمپیوٹر میں خرابی ہے اس لیے یہاں میں بیٹھا ہوتا ہوں تو میں انشاءاللہ اس کو درست کرانے کی کوشش کر رہا ہوں یار میں بات یہ کر رہا ہوں کہ بابی جو ہوتے ہیں یہ جس روم میں بیٹھتے ہیں وہاں پر بیٹھ کر اولیاء اکرام کے نام لے کر بزرگان دین کا انعام لے کر یہاں تک کہ اپنے روم میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا نام لے لے کر انہوں نے اتنے اتنے گندے الفاظ کہے اور اتنی اتنی بری باتیں کی ٹھیک ہے اب یہاں پر آ کر ہمارے سب جب بات کرنے, کرنا چاہتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے عبد الوہاب نجدی کا نام جو ہے وہ بڑے طریقے اور ادب سے لیں یہ مطلب دوسرے کی روم میں آ کر ٹھیک ہے اٹ از ٹو دوسرے کے روم میں آ کر ہماری روم میں آ, آ کر ان کو تمیز یاد آ گئی جب ہم ان کی روم میں بات کرنے کے لیے گئے تو اس وقت ان کو تمیز نہیں آئی گالی کون دیتا ہے ہم نے تو روم اس لیے کھولی کہ آپ آئے یہاں پر بات کریں ساری رات کی یہ روم چودہ پندرہ گھنٹے ہو گئے اس کو اب کھلی ہوئی ٹھیک ہے ہم نے اسی لیے روم کھولی کیونکہ وہاں پر ہم کو بات نہیں کرنے دی جا رہی جو روم وہ کھول کر بیٹھے ہوئے اور یہاں پر آ کر ہمارے اوپر استاد لگ گئے اب جب ابن اب کا نام لیا گیا تو ان کی پوشل پر پاؤں آ گیا اتنے ٹپ کھڑے ہوئے ہیں کہ جی ان کا نام ادب سے لیا جائے ہمارا یہ دعویٰ ہے یا جب کا وہ پیدا ہوا ہے ابدر سب مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ وہ گستاخ رسول تھا ٹھیک ہے اس نے تمام 99 مسلمانوں کو اس نے کافر اور مشرق قرار دیا ٹھیک ہے اس کے بارے میں وہ با... اس... اس کو... اس کا احترام چاہتے ہیں وہ. اور اپنی ان کی پیدائش جو ہے یہ تو 200 سال پرانی ہے اس کے اوپر بات نہیں کرتے ملاد کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ یہ 600 سال پرانا ہوا ہے اس کے اوپر ہم کو اعتراض ہے اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں ملاد کو کوئی بندہ یہ نہیں کہتا کہ ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہے کہ وہ منائے اگر وہ مناتا ہے تو یہ ٹھیک ہے اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کے اوپر کوئی فرض واجب نہیں ہے کہ وہ نہ کرے اور وہ گناہ گار ہو رہا ہے ٹھیک ہے کوئی بندہ اگر اپنے گھر میں کرتا ہے تو اس کے لیے ثواب ہم سمجھتے ہیں اگر کوئی وہ نہیں کرتا تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ کرے ہی کرے میری بات سمجھا کہ جو آپ کہتے ہیں کہ دین میں اس کو شامل کر کے آپ جو دین کی باتیں اگر اس, اس طرح لی جائیں تو بہت ساری غلط باتیں ہیں بالکل ہم اس کو ثواب سمجھ کر کرتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ یار مسلمان کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اس کو کرے یا اس کو فرض سمجھے اپنے اوپر ٹھیک ہے لیکن میں ایک بات میں آپ کو بتاؤں ایرون ممری بھائی ایک منٹ میری بات سنیں بخاری اور مسلم کا لکھا جانا یہ دین ہے یا نہیں ہے بخاری اور مسلم کا لکھا جانا اکٹھا کیا جانا یہ دین ہے کہ نہیں ہے یہ بدت ہے کہ نہیں ہے بدعت کی تعریف تو یہ ہے کہ وہ بات جو بعد میں شروع کی گئی ہو نبی علیہ صلاح السلام کے زمانے میں بخاری اور مسلم کا جمع ہونا دین ہے کہ نہیں ہے نہیں یہ ایسا نہ, نہ کرے ابھی جو آپ آب، آب دوسری یہ نہ کہیں کہ نہیں بھائی یہ تعریف نہیں نہیں میری بات سنیں آپ بدعت اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے کہ یہ بعد میں شروع ہوئی آپ کو پتا ہے کہ قرآن مجید کو جمع کیا گیا ٹھیک ہے جی وہ صحابہ کرام نے کیا وہ چھوڑ دیں وہ صحابہ کرام نے کیا صحابہ اکرام کا عمل جو ہے وہ حجت ہے ٹھیک ہے جمعہ میں اذان دوسری دوسری اذان شروع کی وہ صحابہ نے کیا وہ بدعت ہے و تو خیر نو صحابہ کرام نے کیا وہ مطلب وہ ٹھیک ہے کیونکہ وہ صابہ کا عمل ہے وہ ہمارا اجت ہے بخاری اور مسلم تو صحابہ نے جمع نہیں کی تھی وہ تو دو سو سال بعد امام بخاری پیدا ہوئے کیدت کی. جو ہے اس کے اوپر اس وقت بات اس کسی چیز کو کہا گیا جب کہ کو ڈیفائن کیا جائے گا بدت کو جب ڈیفائن کیا جائے کہ بدت کس چیز کا نام ہے بدت کے اوپر بہت زیادہ بات ہو سکتی ہے بدت کی بہت ساری اقسام بیان کی جا سکتی ہیں کہ بدت کئی جگہ سے ہوتی ہے بدت کئی طرح کی ہوتی ہے اچھی بدعات ہوتی ہیں بری بدعات ہوتی ہیں بدت بدت ہوتی ہے بدت بدت جو ہے وہ ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ یہ نہ کریں کہ جی بدت ہسنا اور بدت سیاح آپ یہ ایک بات کو لے کر چل پڑے کہ جی ملاد کو منانا بدھتا ہے میلاد ہی منانا بدھتے ہے اور, اور, دین اور کوئی کام بدت نہیں ہے اور جتنے سارے کام دین کے لیے جمع ہو رہے ہیں چندہ اکٹھا کرنا یا, یا میرا مطلب جا کر یہ سب کچھ لینا کہ جی دین کے لیے ہم کر رہے ہیں یہ ساری بدات نہیں ہے چندے اکٹھے کرنا دین کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں یہ بدت نہیں ہے کون چندے کرتا صحابہ کرام چندے کٹھے کیا کرتے تھے مسجدیں بنانے کے لیے نہیں اس کو آپ پہلے ڈیفائن کریں نا کہ بدت کیا ہوتی ہے پہلے اس کو آپ ڈیفائن کریں اس کی اقسام بتائیں ہمیں اس کی اقسام کتنی ہے تو پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں تو یہ بات ہے یار گالی گلوج والی بات نہیں یہ جب ہماری رومز میں آتے ہیں تو ان کو تمیز یاد آتی ہے جب اپنی روم میں ہوتے ہیں تو داتا صاحب کا نام لیتے ہوئے ان کو پتا نہیں چلتا ٹھیک ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا نام لیتے ہوئے ان کو پتا نہیں چلتا ٹھیک ہے تو یہاں پر آ کر کہتے ہیں کہ جی تمیز سے بات کریں اب جا کر کہیں جی ٹھیک ہے جی ہمیں تو جناب ڈاٹ مل گیا تھا اس لیے ہم نے روم چھوڑ دی انسان کے بچوں کی طرح یہ بات کرنا جو ان کے بات کی بات نہیں ہے اس لیے تو ساری روم رات روم کھلا تھا ساری رات ان کے علماء تھے اس وقت ہمارے بھی سارے یہاں پر بھائی بیٹھے ہوئے تھے جو ان کے ساتھ دلائل کے ساتھ بات کر رہے تھے اس وقت یہ روم میں کیوں نہیں آئے ابھی ان کو یاد آیا کہ جی چلے دیکھتے ہیں کون بیٹھا ہوا ہے یہاں بار مار کر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں کھری بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم جا کے دلیل, دلیل جو ہیں وہ ادلائی مانتے ہیں تو یہ یہ بات ہے یہ صرف اور صرف منافقت اور صرف اور صرف غیر بز و حسد ان, ان کے دلوں میں اس علاوہ کچھ بھی نہیں تو میں تو سمجھتا ہوں جو ریا اکرام کو بزرگان دین کو بندہ مسلمان نہیں سمجھتا مشرق نہیں سمجھتا ہم اسے مسلمان کیسے سمجھے جو بندہ یہ کہے کہ حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ مشرق تھے ہم اسے مسلمان کیسے سمجھے تو آ کر ابن عبد الباب صاحب کی جناب ہم سے وہ ادب و احترام چاہتے ہیں کہ ان کا احترام کیا جائے ادب کیا جائے تو یہ بات ہے آ جائے جی آسمان بھائی آپ من اس بات کر لیں میں سونے جا رہا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرات اجمین اولڈ میموری بائی ہم نے کوئی بدتمیزی نہیں کی میں نے اسے سوال پیش کی اور اس نے جواب نہیں دی اس نے کی تھی بیٹر ریالٹی اس کا کمپنی نے میں اس کو کہتا ہوں میں نے ابن تہمیہ کے فتح سے ثابت کیا اور اس کے بعد ابن عبد الوہابن نجید کی فتح ثابت کیا کہ مولد جائز ہے جب ان کے متبر اور بڑے علماء کرام کہہ رہے ہیں کہ یہ عمل جائز ہے یہ کون ہے اس کو حرام اور ناجائز کہنے والا یا اس کو بدت کہنے والا دیکھو انٹرنیٹ, پر انٹرنیٹ کو ویسے استعمال کرنے کے لیے یہ دین نہیں ہوگا انمالی امران و فمن کان حضر اللہ و رسول فاحجرت اللہ و رسولی ومن قان حضر دنیا کے صحیح و عمر کی ہوا فاحجر تو محاجر علیہ یہ صحیح حدیث ہے بخاری اور مسلم کے اندر ہر ایکشن جو ہے نیت کے مطابق ہوگا ٹھیک دھ... اب جب آپ انٹرنیٹ پر آتے ہیں سچی بات بتائیں جھوٹ نہیں بولنا اور آپ دین کی تبلیغ کی نیت سے آتے ہیں تو کیا یہ دین کا حصہ نہیں اب دعوت دینے کے لیے آتے ہی نہیں آتے بتائیں سچی بات بتائیں جھوٹ نہیں بولنا اب میں ادھر مائک پر بول رہا ہوں تو میری یہ نیت ہے کہ میں سکھاؤں گا ٹھیک ہے اور یہ سکھانے کا طریقہ بدت ہے نہ صحابہ نے ایسے سکھایا نہ حضور نے سلاد و کے ایسے سکھایا ٹھیک اب میں آپ کو بتاؤں صحیح مسلم جلد نمبر دو صفحہ نمبر 341 قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم من سن فیل اسلامی سنتا حسنتا فعملا بہا بعدہا قطبا لہو مثل اجر من عملہا بہا ولا ینکسو من عجورہم شیئن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے کہ جو آدمی اسلام کی اندر من سن فیل اسلامی اسلام کے اندر سنتن حسنا ایک نوہ طریقہ اختیار کرے گا فا ملا بعدہ ہو اس کے بعد اس پر عمل ہوگا قطب ہو کے لیے لکھا ہوگا مسلن اجر من املا ولا من ولاسم اس کی نیکیوں کی کتب میں اس کے لیے لکھ جائے گا اب میں آپ کو دلیل دوں گا صحابہ کرام نے بھی بدت حسنا کیا ٹھیک ہے نا بدت ہسنا اور قرآن کو پڑھنا اگر آپ اس کو دین نہیں سمجھتے تو کیا سمجھتے ہیں زندگی ضروریات ضروریات کے اندر بھی ہو تو دین نے سکھایا کیسی زندگی کو بسرنا ہے تو اس کے اندر بھی بدت ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ زندگی کی ضروریات ہے تو اس میں کوئی بدت نہیں جناب والا قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الحلال بين وان الحرام بين وبين امور المشبوهات لا يعلم قصير من الناس النبي صلى الله عليه صاف بیان کر دیا جو حلال ہے وہ حلال ہے جو حرام ہے وہ حرام ہے اور اس کے دمیان جو شبہات ہے وہ اکثر عوام نہیں جانتی تو دین کا تو مسئلہ صاف بیان کیا گیا ہے تو قرآن پر حرکات لگانا یہ بدعت حسنہ ہے اور یہ یہ بھی سن لو مسجد کے اندر ایک امام جماعت جب پراتے تھے ہر رکعت کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کی آیت کے پر کے بعد سورہ الاخلاص پڑھتا تھا ہمارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا ما فعل عمل, یہ عمل آپ کیوں کرتے ہیں فرمایا کالا نبی وسلم آکا صلی اللہ, علیہ وسلم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ محبت آپ کی آپ کو جنت میں کر دے گی بخاری کتاب و اب آپ بتائیں نماز پرانا دین نہیں اس صحابی نے بدت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں تھا کہ آپ ایسا عمل کریں مگر اس نے کہا اور آپ نے کہا صحابہ اکرام کے بارے میں اولڈ میموری اگر آپ کمرے میں ہیں تو بتا دینا اگر آواز آ رہا ہے کمرے میں کسی بھائی بتا دو سلح تو السلام علیکم یا رسول اللہ, اللہ حافظ ابن دئی جس کی تعریف امام کستانی کرتے ہیں امام حضرت لکھتے ہیں کہ یہ اپنے وقت کے علماء کی ہی ہیں ماں فی آنکھ البشیر کی کتب انہوں نے لکھی اس کے اندر وہ فرماتے ہیں سیدنا ابو دردا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر کے پاس اور فرمایا مافا یا ابو دردا یہ عمل آپ کیا کر رہے ہیں قولا حضرت ابو دردا نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی پردائش کا بارہ ربی اول کا دن تھا پردائش کے دن کا خوشی منا رہا ہوں اور اس کے ساتھ میں موجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہا ہوں کالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ فتح علی کا احباب الرحم و یس فر ہوں کہ بے شک اللہ تعالی عزاجل نے آپ کے لیے دروازہ رحمت کھلا دی کر دیئے اور ملائکہ کا آپ کے لیے دعائے مغفرت مانگ رہے ہیں اور اگر آپ ہنفی ہیں بھائی تو آپ علماء کرام کے پاس جائیں فتح شامیہ منگوائے کہ میرے انداز کے ساتھ آپ کو عربی نہیں جانتے اگر آپ جانتے تو مہود پر لیں اس کے اندر لکھا ہوا ہے کول سے صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو کہ میں جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک تو وہ لوگ نہیں جائیں گے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مولت بنایا ہوا ہے اب آپ کی ملک کے سب سے بڑے محدسی سے انہیں فرمایا کہ میں جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک وہ لوگ نہیں جائیں گے درم نے ایک دھرم, ایک دھرم لگایا ہو جان آپ نے کہا تھا نا کہ he is کالز اتنک یہ بات آپ نے کی میرے اندازی کے ساتھ آپ نے ٹیکسٹ کے اندر یہ بات کی تو میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں حدیث صحیح مسلم کی جلد نمبر دو صفحہ نمبر تھری ہنڈریڈ فورٹی ون منسنا فعیل اسلامی سنت ان ہسنا فاملہ بےحا با دہ من اجرین بہا بے ولا بےحا ولاسومن عجور ان آپ کو تو عربی آنی چاہیے تو آپ اس کا ترجمہ کر لیں گے منسنا فعیعل اسلامی جو نو طریقہ اختیار کرے گا اب میں آپ کو پوچھتا ہوں آپ سیاست کرتے کیا سیاست نبی صلی اللہ وسلم نے کیا کیا نبی صلی اللہ وسلم کی پارٹی کا نام تھا جماعت اسلامی اور کیا جماعت اسلامی ایک دین کا حصہ ہے یا نہیں آپ کے نزدیک آپ یہ بتائیں اور یوم بنانا سعودی عرب کو سعودی عرب کہنا یہ بھی بدت ہے کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجاز فرمایا تو بدعت کی تعریفیں ہوتی ہیں یار آپ لوگوں نے نہیں پڑھا ہوا یہ بدعت کی جو تعریفیں ہیں. تو آپ لوگوں کو میں کیا کہوں یار اینی میں مائک فری کرتا ہوں اللہ اکبر وللحمد الحمد سبحان اللہ والحمد اللہ و اللہ اکبر وال الحمد خیر جٹ بھائی آپ یہ یاد کر لیں یہ فتح جو ہے نا میں آپ کو انشاءاللہ دوں گا کسی صورت کے اندر ابن تہمیا کے فتح جو ہے نا اس کو سکین کرنا پڑے گا جس کے اندر اس نے جو ہے نا مولد کو جائز کہا اس نے پہلے کہا یہ جھوٹ ہے پھر اس نے کہا آرٹ آف کانٹیکٹ ہے یہ کتاب ہی نہیں پھر کتاب کو بھی مانا یار کیسے آدمی ہے اگر ہمت ہے تو علمی باتیں اور حضرت جب آپ ٹر گئے تھے تو یہ گالی گلوچ شروع کر دیا ان لوگوں نے کیسے آدمی ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی یار اللہ مسلی علیہ سیدنا مولانا محمد بن صلاح علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہی بخاری کتاب التراوی. آئے آئے آئے آئے. تو تراوی نجی نس کی یار. مائک سی کرتا. السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ آیوشمان بھائی دراصل میرا کمپیوٹر جو ہے ایک پرانا کمپیوٹر ہے تو وہ کریش ہو گیا اور میں ڈسکنیکٹ ہو گیا اور جب تک وہ پھر ریبوٹ نہیں ہوتا تو تب تک وہ مجھے دو تین منٹ لگ گئے تو اس میں اس نے جو خباصت کی تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں برال ہو جاتا ہے ایسا شیطان جو ہے نا وہ بڑے بڑے کمال دکھاتا ہے کمپیوٹر میں گھس جاتا ہے اور ادھر سے شیطان جو ہے اسپیکٹریٹر کے دماغ میں بھی گھس گیا اور اسپیکٹریٹر صاحب نے جو ہے نا بکواس کرنی شروع کر دی اسے میں نے یہ کہنا چاہا تھا بالکل بالکل اس کو ایکسپوز کیا ہے نا آپ نے آیوشمان بھائی اسے میں نے آیت کا والا دیا ہے اور اس کے علاوہ وہ کہہ رہا تھا کہ آپ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مناتے ہیں تو اسے میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ وفات کا سوگ جو ہے وہ تو صرف تین دن ہوتا ہے اور چوتھے دن ہم کل کر کے تو پھوڈ جو ہے اٹھا دیتے ہیں آیوشمان بھائی تو اب تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پردہ فرمائے ہوئے چودہ سو سال ہو گئے ہیں تو ہم تو وفات کا دن تو نہیں مناتے ہیں ہم تو میلاد مناتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اسے یہ میں کہنا چاہتا تھا تو بارہ اسے پتا تھا کہ وہ اب کوئی اس کا ریل آرگومنٹ نہیں تھا کوئی بیس وغیرہ میں وہ جو ہے نا اس کے پاس دلیل نہیں تھی تو وہ پھر گالی پہ اترایا جب انسان کے پاس دلیل نہ ہو آیوشمان بھائی تو وہ پھر گالیوں پہ اتراتے ہیں تو گو رن ویلکم ٹو روم السلام علیکم تو ہاں وہ پھر چلا گیا بہرحال وہ ہے اور جو ریفرنس میں نے دی ہیں وہ میں بالکل صحیح ریفرنس دی ہیں وہ میں نے چیک بھی کیے تھے بھائی ویلکم ٹو دوم السلام علیکم تو اب اگر کوئی مائک پہ نہیں آ رہا تو میں کچھ پلے کر دوں بائک پہ کسی نے آنا آیوشمان بھائی اگر آپ بائک پہ آنا پسند کریں تو آ جائیں مائک پہ جزاک اللہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ مقفرات اجمین بہت جلد ان شاء مجھے اجازت دے دینا اصل میں میں تھوڑے ساتھی بھائی کیسے ہیں السلام علیکم حضرت میں آپ کو دیکھا ہوا ہے ابھی ایک بھاپھی کی کلاس لگا رہے تھے بدعت کے بارے میں بڑی عجیب بات اس نے کی ضرورت کے تئے کر جو ہے نا بدر جائے تو میں نے کہا کلو بدر دلال وہ کلو و دلالار کا فتوا پھر کدھر گیا ہوا پرے عجیب قسم کے لوگ ہیں یار تو کچھ علم نہیں ہے سب کیٹری پائے اس کے پاس میں نے سمجھا اس کے پاس علم ہوگی بری افسوس کی بات ہے علم ہے ہی نہیں اس کے پاس تو الحمدللہ للہ آج تقریباً اب جو ہے نا تقریبا بارہ ہی گھنٹے سیون ٹو سیون ہو گیا الحمدللہ یہ روم بارہ بجے سیون او کلاک پی اور ابھی ادھر سیون اے ہے تو بارہ گھنٹے مکمل طور تک بارہویں کی نسبت سے یہ روم کھلا ہوا اور وہ کے پاس ہمت نہیں اب جو ہے نا وہ ایک آیا تھا وہ تھوڑی دیر کے لیے اور اب وہ بھی بھاگ گیا تو دوسری بات یہ کہ جٹ بھائی آپ نے یہ کہا تھا کہ وفات کے بارے آپ نے بڑی اچھی دلیل دی اور ایک اور دلیل ہے کہ یوم الجمعہ پر حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہے حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کی وفات ہے گوتمبی علیہ السلاطلام نے اس دن پر دنیا سے پردہ کر دیا تو اب اس کو کتب میں عربی کتابوں میں یوم العید بھی اس کا ایک نام ہے جمعہ کا دن یوم العید ہے اگر جمعہ یوم العید ہو سکتا ہے تو پھر مولان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے کیوں نہیں ہم ملاد بنا سکتے تو یار اصل میں یہ کیا ہے کہ ان کے سینوں میں بغض ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ضمیر زمان وہ پتا نہیں نذیر الزمان یا وزیر زمان ان کا کوئی مبلک تھا ان کا مولوی تھا جب اس کے گھر میں اندر پتر ہوا تو ان لوگوں نے اتنی مٹھائی کھلائی تھی اتنی مٹھائی کھلائی تھی کلو کے صاحبوں پر جو ہے نا انہوں نے تقسیم کی تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی تو پھر یہ بدت ہو جاتی ہے بڑے عجیب قسم کے لوگ anyway الحمدللہ اگر یہ پھر دوبارہ آئے تو ہمیں بتائیں اکثل میں ان کی یہ شرارت تھی کہ انہوں نے سمجھا کہ اب جو ہے نا سب بھائی ٹور گئے تو ایک دو بھائی ہوں گے تو ان پر جو ہے یہ حملہ کر لیں گے مگر الحمدللہ ان کا حملہ جو ہے نا ناکامل رہا تو یہ بے وقوف وہ تو انشاءاللہ اس سے جو ہے نا میں چیلنج کروں گا پورا ایک مناظرہ ہوں ان کے ساتھ انگلش کے اندر بدعت کے بارے تو ان کو جو ہے نا میں ختم کر دوں گا ان کو ان شاء تو انشاءاللہ اللہ مائک فری کرتا اب میں نے آنا نہیں سونا ہے ورنہ ہم ختم ہو جائیں گے بارہ گھنٹے پوری رات جو ادھر ہی لگائی نو سلیپ تو اب فجر کی نماز بھی پڑھی الحمد اللہ تو اب جو ہے نا میں نے سونا ان شاء السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ, وبرکاتہ و برکاتہ مغفرات و جمع وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ آپ آپ تشریف لے جائیں آیوشمان بھائی اور رام فرمائیں اور انشاءاللہ رام کر کے جب تازہ دم ہوں گے تو روم کو جو ہے نا وہ کھلا پائیں گے یہ روم جو ہے تین چار دن کے لیے ہم نے کھولنا چوبیس گھنٹے ان شاء اللہ کوشش تو یہی ہے اگر کوئی بھابھی پکڑنا ہے تو کئی دو دو بھائی ہیں ہمارے یہاں پہ جو تشریف فرما ہے تو یہ بھی بھابھی ہیں آیوشمان بھائی تو اگر آپ ان سے بات کرنا چاہتے ہیں تو یہ اگر پسند کریں تو یہ بھی بات کر سکتے ہیں ہاں یہ بھی جو ہے نا پکے بھا ہیں آیوشمان بھائی میں ہم کو بتا دوں تو ٹھیک ہے آپ تشریف لے جائیں اور جی جی زاک اللہ آپ رام فرمان ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرات وجمائن خدا حافظ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اور سنائیں کے داود بھائی کیسے مزاج ہیں آپ کے میں تو آپ کو آپ کا جو ہے اس آیوشمین سے کروانے لگا تھا لیکن آپ آج بٹ گئے کہ داؤد بھائی شکر الحمد للہ البرعالمین اور, اور کیسے مزاج ہیں آپ کے ساتھی بھائی آپ ٹھیک ٹھاک ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے ہم خیریت سے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور آپ کی تمام نیک خواہشات اور آپ کو دراز عمر عطا فرمائے ساتھی ایک سو ایک سو سال کے تو آپ ہو گئے ہیں تو انشاءاللہ اور بھی ایک سو سال جو ہے نا اللہ تعالیٰ آپ کو دیں تاکہ آپ دو سو سال کے اور انٹرنیٹ پہ تشریف لائیں انشاءاللہ آمین سم آمین تو اور کوئی کوئی ہے بھائی جس نے مائک لینا ہے اگر مائک لینا تو مائک پہ تشریف لے آئے ورنہ میں کچھ پلے کر دوں کیونکہ بارہ گھنٹے ہیں اور میں بھی جو ہے نا بیٹھ بیٹھ کے نا ناشتہ بنایا تھا اور بس بریک لی تھی کاتی بھائی کیا بتاؤں برف پڑی ہے بار اور بڑا خوبصورت سما ہے میں نے اب کھڑکی کھولی ہے اور بہت ہی خوبصورت منظر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ برف ہے نا سفید اور میں دیکھ رہا ہوں کہ دو چڑیاں چھوٹی چھوٹی وہ درخت پہ بیٹھی ہوئی ہیں جسے رابن کہتے ہیں رابن یوکے میں اس سال جو ہے نا بڑی برف پڑی ہے یوکے میں ہم کون بھائی آپ کہاں پہ ہوتے ہیں جناب آپ کہاں پہ ہوتے ہیں ہم کون اچھا آپ بتانا نہیں چاہتے چلیں خیر کوئی بات نہیں ہے تو بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے درخت ہی درخت میں میرے گھر کے پیچھے نا تو جہاں پہ میں بیٹھا ہوں پچھلے بیڈ روم میں تو اس سے پیچھے جو ہے نا گارڈن ہے چھوٹا سا باغیچہ اور باغیچے میں درخت لگے ہوئے ہیں اور بالکل سفید آآ, برف ان پہ پڑی ہوئی ہے اور برف کے وزن سے وہ جو ٹینیاں ہیں وہ جھکی ہوئی ہیں تو وہ میں اس چیز کو جو ہے نا دیکھ رہا تھا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کر رہا تھا کہ کتنا خوبصورت منظر جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالی نے عطا فرمایا دیکھیں بھائی آپ کو اور ایک چیز میں اللہ سبحانہ و کی کے ساتھ جو دکھائی دے گی آپ جس چیز پہ بھی دیکھیں آپ اگر پھول کو دیکھیں تو پھول کی خوبصورتی میں بھی آپ کو اللہ سب تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ دکھائی دے گی درختوں کو دیکھیں آپ چرند پرند یعنی کہ یہ بنانے والی چیز جو بنانے اور ایک چیز جو بنانے والی ذات ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے اور انسان کو دماغ دینا اور پھر اس دماغ سے ہم نے مکان بنائے اور یہ چیزیں جو ہے یہ سب اللہ سبحانہ سمانا کی دین ہے وہ جسے دیتا ہے چھت پھاڑ کے دیتا ہے چھوٹے ہوتے تھے ہم کون بھائی تو جب ہم بزرگوں سے سنا کرتے تھے نا کہ وہ جب دیتا ہے چھت پھاڑ کے دیتا ہے سمجھ نہیں تھی آتی بھائی یہ کیا کانسیپٹ ہے اس کا اس کی حقیقت کیا ہے تو اب ہم جب بڑے ہوئے جوان ہوئے تو سمجھ میں آیا کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذریعہ اور وسیلہ ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ وسیلے سے ہر ایک چیز دیتا ہے اور کون سی چیز ہے دنیا میں زندگی میں جو کہ وسیلے کے بغیر نہیں ملتی کوئی چیز بھی نہیں ہے ایسی ہر ایک چیز وسیلے سے ملتی ہے تو داد بھائی تو چلے گئے یار کس کو پکڑوں میں اب کوئی بابی بھی آن لائن نہیں ہے ساتھی بھائی کس کو پکڑوں آزو خان جی ویلکم ٹو دی روم السلام علیکم اتنے زور زور سے سانس کیوں لیتی ہوں اچھا سانس میں لے رہا ہوں اچھا میں میرے... اے... اب ٹھیک ہے اب ٹھیک ہے میرا مائکرو فون جو ہے نا وہ مونگ کے ساتھ تھا اب ٹھیک ہے وعلیکم السلام اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ تب سر ٹھیک ہے اچھا اب ٹھیک ہے چلیے ٹھیک ہے شکریہ بتانے کا یار وہ دراصل وہ میرے منہ کے قریب تھا اور وہاں سے میں سانس لے رہا تھا اول سنا الہی جو مالک ہر ہر دا اس دا نام چتارن والا کسی میدان نہ ہر تھا کہ سب سے پہلے اللہ سب تعالی کا نام لیں آپ اور جو بھی اس کا نام لے گا وہ زندگی کی کوئی بازی نہیں آتا چتارن جو ہے نا وہ کہتے ہیں پکارنے کو لینے کو لینے اس کا نام چتارن والا کسی میدان نہ ہارتا یعنی کہ کوئی بھی میدان میں وہ ہارتا نہیں ہے آپ مکانو خالی اس نے کوئی مکان نہیں خالی ہر ویلے ہر چیز محمد رکھتا نت سنبھالی یعنی کہ خود اللہ سبان کا کوئی مکان نہیں ہے لیکن کوئی بھی مکان جو ہے اللہ سبحانہ و سے خالی نہیں ہے یعنی کہ وہ ہر ایک مکان میں موجود ہے اور ہر ایک چیز رکھتا نیت سنبھالی ہر ویلے ہر چیز محمد رکھتا نت اور ہر ایک چیز کا اکاؤنٹ اور ہر ایک چیز کیا جو کتاب ہے وہ اللہ کی کے پاس ہے رحمد دا الہی ہر دم بگ دے اک قطر بخشے میں نو کم بن جان میرا دہ دریا ہر دم بخد تیرا رحمت کا جو دریا ہے وہ ہر وقت اللہ صبح اللہ تعالیٰ کا بہتا رہتا ہے اور اگر اس رحمت کے دریا میں سے ایک کترا مجھ کو بخشتے ہیں اللہ تعالی اللہ تعالی کے ساتھ تو میرا کام جو ہے نا وہ بن جائے گا رحمت دا دریا لاہی ہر دم وقت دے بخد تیرا جیک کترا بخشے مینو کم بن جان میرا می ترا میں جانا کدی تہ چائٹ ویو ویلکم ٹو د روم اسلامک یعنی کہ سب کہتے ہیں اللہ تعالی کی ذات کو می تیرا ہوں میں تیرا ہوں میں اور میں بھی یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو کہ میں بھی تیرا ہوں لیکن مزہ تو تب ہے مزہ تو تب ہے جب اللہ تعالیٰ کی جات خود کہ تو میرا ہے بمار سلام رحمت اللہ یعنی کہ خود ہی کو کر بلندی اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے یعنی کہ اس مقام پہ, پہ پہنچ کے پہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ سے پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے تو حضرت ساتھی بھائی آپ کا ہاتھ کڑا تو آپ تو لے لیں تو انشاءاللہ میں میاں صاحب کی شاعری جو ہے وہ اور بھی سناؤں گا تو یہ چند اچار آپ کی خدمت میں میں نے پیش کیے تو امید ہے کہ آپ اسی پہ بات کریں گے ساتھی بھائی تشریف لیں جزاک اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ براکاتہ کرینہ بھائی کے ہاں کیا حال چال یہ بڑی محنت کی ہے آپ نے دیکھ رہا ہوں آپ کو میں بھی میں تقریباً چھ گھنٹے مسلسل بیٹھا پھر جاب آپ کا چکر تھا تو آپ کے جب شعر سنتا ہوں کہ مجھے واقعی ہے اللہ کی یاد آتی ہے اور ان کے اولیا کی یاد آتی ہے جنہوں نے یہ لکھا کلام تو یہ سارا کلام لکھنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں جب تک اللہ کے نہ دے اور یہ جن محمد صاحب آپ کے اشار آپ یہ تو ایک خاص قبضے ایسا ہی تھا ان کے اوپر جو ان کے ذریعے سے اللہ نے ہم تک پہنچایا اور مسائل کو آسان کر دیا میں مائک پہ بھی آیا کہ میں یہ کہنا چاہتا تھا آپ سے کہان دین نے جو اشعار لکھے انہوں نے جاہل سے جاہل آدمی کو ایک تعلیم دی ہے ہم نے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ میرے ساتھ کے زمانے میں تین چار بچے کام کرتے تھے जो होंगे वो 20 बीस साल से कम के थे तो उनका कार्य जो था वो अपने पंजाब के दूर दराज इलाकों से था लेकिन उनको ये सारे अशार याद थे वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन इस गुरू राम की शायरी ने उनके अंदर एक समझदूत पैदा कर दी थी और जब वो सुनते थे तो मुझे भी बताते थे कि खालिदी आपको آ, یہ میا صاحب یہ کہہ رہے ہیں اور یہ سلطان بابو نے یہ کہا تو وہ ایک دم گھومنے جاتے تھے تو ان کی ایسی مدد نہیں تھی کہ تصویر کے حال میں وہ نظر لگی پھر بھی میری جو اندازہ ہوا کہ دیکھیں جہاں پہ اس زمانے میں جبکہ تعلیم عام نہیں ہوگی تو اور جبکہ مسلمانوں کے کیریکٹر بہت زیادہ اچھے تھے جب آج کے مقابلے میں تو وہ زمانے کے نوجوانوں پر بھی غروبانہ دین میں ایک بہت گہرا اثر ڈالا ہوا ہے اور ان کے کیریکٹر خل ہو اور سوچنے سمجھنے کا مادہ اور یہ قدم کی تعلیم ہے تو دری اشعار کے ذریعے سے اکتارام دے اسلام کا نا اور زندگی کے متعلق بھی معاملات آپ نے لے کر فرمائے نئے یہ شاعری جو ہے کافی پڑھی مطلب ترجمہ سن وغیرہ لا کے اردو میں اور پنجابی میں بھی تھوڑی بہت بھی آتی ہے میری لیکن جو خواہ لگ ہوتے ہیں جو کی وغیرہ کے وہ میرے حقے پورے جاتے ہیں تو مگر وہ پھر بھی اس کا نفون الحمد للہ سمجھ میں آتا ہے اور یہ نفون کا سمجھ میں آنا بھی ان بزرگانوں جن کا حیر ہے تو دوسری بات یہ مجھے خیر ابھی آپ نے پڑھا مگر علامہ احباب الحمدہ کہ خود ہی کو کرم بلند اتنا ہے کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا کیڑی دگا کیا ہے جب بھی اس شعر کے پڑھتا ہے میں آپ کے آ یہی بات کہتا ہوں جو میں ابھی کہنے والا ہوں کیونکہ میری غلط پھک جاتی ہے آپ دیکھیں ایک زمانہ تھا اللہ کے نبی حربت کائنات پہلے موجودات صلی اللہ علیہ وسلم جب ندی میں اور مکے کی گلیوں میں اپنی رحمتیں پھیلایا کرتے تھے اس زمانے میں ایک ایسا موقع آیا کہ پہ اتنا غریب کیا گیا جتنا کسی ندی کو نہیں کیا گیا آپ کو پتھروں سے بہولدہان کر دیا گیا اس وقت جبیر و نیم یعنی تشریف لائے اور آپ نے کہا اے اللہ کے رسول اگر آپ کہیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا دوں اور ان سب کو اس میں نسم کر دوں مسمار کر دوں ان سب کو مار دوں آپ آت حکم کیجیے یہ سواری مرجن کے پہاڑوں کے نیچے اللہ کے رسول نے کہ میں مزید احمت ہوں میں ان کو مارنا نہیں چاہتا ہو سکتا ہے ان کی اولادوں میں سے لوگ مسلمان ہوں تو یہ دیکھیں آپ یہ واقعہ دیکھیں اور پھر یہ شعر پڑھیں علامہ اقبال کا کہ خودی کو کر بلند لکھنا کہ ہر تحبیل سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھیں بتا تیری درا کیا ہے تو اللہ کے حکم سے آئے تھے نا اللہ کے حکم سے تھے کہ اگر آپ کہیں تو ہم ان کو مار دیں سب ختم کر دیں مگر محبوب کی وجہ یہ تھی کہ نہیں ان کو مارا نہ جائے ان کو یہ خزامہ دی جائے کیونکہ ان کی اولاد بحر مسلمان ہوں گے تو یہ شیر بالکل علامہ اقبال نے اصل میں ہمارے رسول کی تاریخ میں لکھا ہے کہ آپ کو اللہ نے اختیار دیا تھا ہم زندگی اور نوکا اور آپ نے اس چیز کو اختیار کیا جو ندی رحمت کا کردار ہونا چاہیے رحمت ہمار. اللہ تعالیٰ اللہ نے بار رحمت اللہ الحمد للہ اپنی رحمت کرے انہوں نے بہت کچھ ہمیں دیا اور ان کے سننے والوں کو بھی اور ہمیں توفیع دے کہ اللہ ہمارے کریکٹر بھی ایسے ہو جائے کہ ہم کم اب یہ کہتے ہوئے سرمائیں نہ کہ ہم محمد الرف اللہ کی عمر ہیں مجھے بھی اللہ توفیف دے ہم سب کو دے ہم ایسے نہیں ہیں جیسا ہمیں ہونا چاہیے تھا اور یہ بہت بڑا غم ہے دکھ ہے مجھے ساتھ میں یہ بات بھی ہے کہ ہمارے اندر یہ اکاری بھی بہت آ ہے تھوڑی سی نہیں کرتی ہوتا ہے جی, جی امین سما امین تمام آنے والوں کو ویلکم جی السلام علیکم ٹو گیٹ آور بائی جی فروم ایسٹ جاپان اور جی اور تمام جو لیے والے آنے والے تو اور سنائے ٹوکی ٹاور بھائی کیسے مزاج ہیں آپ کے تو ساتھی بھائی آگے فرماتے ہیں میاں صاحب کہ बेली سب جگ बेली لی ہر ان بیلی بےلی بلی جو ہے نا وہ دوست کو کہتے ہیں تو اللہ سمانا کی ذات کی طرف وہ شیر جو ہے نا یعنی کہ ان کو بیلی کہتے ہیں دوست کہتے ہیں کہ ایک تو بیلی اللہ سبحانہ اللہ کی ذات کو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ میرے دوست ہیں تو ہر ان بیلی بھی بیلی جو کہ میرا دشمن ہے وہ بھی میرا دوست بن جائے گا اور ہر جو بندہ ہے وہ میرا دوست ہے ہر چیز میری دوست ہے سجنا باز محمد بخشا آج سنجھی پی حویلی یعنی کہ بغیر اللہ تعالیٰ کی ذکر کے جو دل ہے وہ دل میں بغیر اللہ تعالی کے کی کیونکہ دل جو ہے وہ حویلی ہے انسان کی حویلی جو ہے نا من کی تن کی تن کی حویلی جو ہے وہ دل ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر جو حویلی ہے وہ بالکل خالی ہے سجنا باج محمد आगे پیلی हैं یو کنگا छोड़ نبی دا ٹرا رستہ چھوڑ نبی دا ٹرا کدی نہ منزل پگتا اونج لکھ محنت پر کر کلر کول نہ ہوتا یعنی کہ جب آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑ کے آپ منزل کی تلاش میں نکلیں گے وہ کبھی منزل آپ کو حاصل نہیں ہوگی وہ اس منزل تک آپ کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے وہ اس طرح ہے کہ جس طرح ایک بنجر کلر زمین میں آپ کھیتی باڑی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو کامیابی حاصل نہیں ہوگی اور یہ کلر تھور زمین جب ہو جاتی ہے تو آپ جتنی محنت بھی کر لیں اس میں آپ کو کامیابی نہیں ہوتی تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ جتنی مرضی عبادات کر لیں جتنے مرضی آپ روزے رکھ لیں ترج پڑھ لیں لیکن جب تک آپ کا عقیدہ درست نہیں ہوگا جو صلی اللہ علیہ وسلم کے دیا ہوا راستے کے مطابق نہیں ہوگا تب تک وہ کسی بھی حالت میں آپ اپنی منزل کو نہیں پہنچ سکتے تو فرماتے ہیں کہ چھوڑ نبیدہ منزل میند کریے کلر کول نہ اگدا میاں سنا جی ویلکم ٹو السلام کلر کول نہ اگدا زمین چھوڑ نبی دا ٹور کدی نہ منزل پگدا اچھ لکھ محنت پاوی کریے کلر کھول نہ اگد تو یہ اس کے تو میں نے آپ کو بتا دیا تو آگے فرماتے ہیں ایک تیری اوٹ خدایا اور کچھ نہیں سجدہ اشار بھائی جو بھی ٹاپک رکھ لیں آپ آپ کی مرضی ہے آشر بھائی اشار آشر جو بھی آپ ٹاپک رکھ لیں جناب وعلیکم السلام و اللہ و برکاتہ آپ پر بھی تشریف لائے ذرا تشریف رکھیں اور پھر ضرور مائک پہ آئیں جناب اکوئی تیری اوٹ خدایا اور کچھ نہیں سجدہ جس دیوے نو آپ جگائے کد کسی تو نہیں بوجھنا تو اس شیر کی تشریف جو ہے نا وہ میں ایک اور اردو کے شیر سے کروں گا ساتھی بھائی فانوس بن کر جس کی حفاظت خدا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے تو اسی کو پنجابی میں یعنی کہ کسی نے میاں صاحب کے شیر کو اردو میں بیان کیا تھا فانوس بن کر حفاظت جس کی ابا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے اکوئی تیری اوٹ خدا یا اور کچھ نہیں سوجدا جس دی نو آپ جگائے تب کسی تو نہیں بوجدہ تو کافی ایسے اشعار ہیں جو کہ لوگوں نے کاپی کیے ہیں اور ایک جو شعر ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو کہ حدیث مبارک ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ برے لوگوں کی صحبت ایسی ہے کہ جیسے ایک لوار کی بٹی ہو اور لوار کی بٹی سے آپ جتنے میں داخل ہو کے آپ جتنے بھی اپنے کپڑے بچانے کی کوشش کریں گے وہ کچھ نہ کچھ چنگاریاں جو ہے نا آپ کے دامن میں جو ہے نا وہ گریں گی تو مطلب یہ ہے کہ آپ برے لوگوں کی صحبت کریں گے تو کچھ نہ کچھ جو ہے نا اس کا اثر آپ پہ ضرور ہوگا اور آپ کو جو ہے نا اس کا نقصان ہوگا اور اچھے لوگوں کی صحبت ایسی ہے کہ جیسا کہ اتر فروش کی دکان ہو اور اس سے آپ اتر خریدیں یا نہ خریدیں لیکن آپ کو خوشبو اور پیار محبت کے جو خوشبو ہے وہ آپ کو ضرور ملے گی تو اسے شیرو میں ایسے بیان کیا گیا کہ بے یاری دیجوے بے درداں دی یاری انجوے جی دکان لوہاراں کپڑے پاویں کنج کنج بنجے یہ نہ لئیے کہ ہر ایک شعر جو ہے نا اس کو آپ قرآن و سنت کے مطابق جو ہے نا وہ انہوں میں لکھے ہوئے ہیں اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے تفسیر اپنے شعر میں بیان کی اور سادہ سلیس پنجابی میں تاکہ ہر کوئی بندہ جو ہے نا وہ سمجھ سکے لوگ دیاتوں میں اس وقت اس دور میں میاں صاحب کے دور میں جو کہ 1930 میں وہ پیدا ہوئے اور 1907 میں وفات پائی نہیں اٹھارہ میں وہ پیدا ہوئے اور 1907 میں انہوں نے وفات پائی تو اس وقت جو ہے نا لوگ یعنی کہ تعلیم کی کمی تھی تو وہ لوگ شعر و شاعری پسند کرتے تھے تو شعر و شاعری کے انداز میں انہوں نے دین کی تبلیغ فرمائی اور ہمارے علاقے میں انہوں نے سینکڑوں ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگوں کو جو ہے نا اسلام کی دعوت دی اور مسلمان کی ہے ہمارے اباؤجزاد جو تھے وہ اندو سکھ تھے اور اندو سکھوں سے وہ مسلمان ہوئے بارل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے جو